ستمبر سمیت علاقائی و عالمی خبریں سب سے پہلے مختصر خبریں ضلع مستون کے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں فوجی آپریشن چوتھے روز بھی جاری ہے جبکہ گراپ روپدار اور دل بند کے علاقوں سے 18 افراد کو فورسز نے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے بخاری ٹاؤن میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو بہنیں شدید زخمی ہوئی ہیں ایک دوسرے واقعے میں کوئٹہ ہی سے ایک خاتون کی لاش ملی ہے جسے شناخت کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف بلوچستان کے علاقے خاران میں شاہ حسین نامی انیس سالہ نوجوان نے زہر پی کر خودکشی کر لی مستون کے علاقے کنڈاوا میں ماسٹر دیوار نامی شخص کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا ہے جس سے وہ موقع پر ہی جام بحق جبکہ اس کا بیٹا شدید زخمی ہو گیا ہے یاد رہے اس سے پہلے عید کے روز ماسٹر عبدالرؤف کے بھائی کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا تھا دونوں واقعات کی ذمہ داری ابھی تک اس تنظیم نے قبول نہیں کی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کیمپ کو ایک دن مکمل بلوچستان میں ماورائے قانون و عدالت گرفتاریوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے ماما قدیر بلوچ بلوچستان میں عورتوں اور بچوں کی جبری گمشدگیوں کے خلاف بی این ایم کی جانب سے جنوبی کوریا اور جرمنی میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے جن سے بی این ایم کے رہنما نے خطاب کیا بولان کی تحصیل مچھ میں مقامی کول کمپنی کے ایک کان میں کام کے دوران دم گھٹنے سے دو کان کن جان باغ ہو گئے ہیں جن کا تعلق پشین اور کوئٹا کے علاقے ازار گنجی سے ہے یاد رہے بلوچستان میں کوئلہ کانوں میں جان لیوا حادثات روز کی معمول ہے یاد رہے بارہ اگست کو کوئٹہ کے نوائی علاقے سنجدی کوئلہ کان میں ہونے والے حادثے میں پانچ ریسکیو اہلکاروں سمیت 18 کان کن جان کی بازی ہار گئے تھے افغانستان کے صدر مقام کابل میں ہر سال کی طرح اس سال بھی وزارت سرحدات اور قبائل کی جانب سے بلوچ پشتون کا دن منایا گیا. پروگرام میں افغانستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے مقرنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ دوار کی نسبت آج بلوچ اور پشتون کو اپنی تاریخی تعلقات اور روابط کو مزہ مضبوط بنانا ہوگا کیونکہ دونوں اقوام کو مذہبی شدت پسندی اور قومی مسائل کا سامنا ہے امریکی حکومت اور نہ پاکستانی حکومت کے تعلقات میں تلخیوں میں امریکی حکمت عملی پر عمل کرنا پڑے گا پاکستان کو ہمارے خواہش کے مطابق کام کرنا ہوگا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ آلیہ سیاسی معاملات کے پیش نظر ایران میں کسی فوجی جنگ کے امکانات نہیں لیکن ملک کی مسلح برپور طریقے سے تیار رہے واضح رہے کہ امریکہ نے رواں سال اگست کے آغاز میں ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے جوہری معاہدے سے دستبرداری کے تین ماہ بعد خصوصی حکم جاری کرتے ہوئے ایران پر دوبارہ معاشی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا جس کی وجہ سے ایران اور امریکی تعلقات میں تلخی آئی ہے اور ایران نے بند کرنے کی دھمکی دی ہے جبکہ امریکہ نے اس دمکی کو مسترد کیا ہے امریکہ نے افغانستان میں موجود اپنے جنرل جان نکلسن کی جگہ جنرل اسکاٹ میلر کو نیٹو فوجوں کا کمانڈر مقرر کر دیا ہے وہ افغانستان میں طویل عرصے سے جاری جنگ کے دوران امریکہ کے سترویں کمانڈر ہوں گے خیال کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں اعلیٰ ترین کمانڈر کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریوں کے علاوہ انہیں ایک مائر سفارتکار کا کردار بھی نبھانا پڑے گا کیونکہ امریکہ کی موجودہ حکمت عملی میں طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے آمادہ کرنا شامل ہے تاکہ افغانستان کے مسئلے کے خیال کے لیے ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا طے کیا جا سکے ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی روس اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے ڈالر استعمال نہیں کرے گا اور الزام عائد کیا کہ امریکی رویت جنگلی بیڑیے کی مانند ہے واضح کچھ عرصے پہلے ترکی نے ایک امریکی بنس کو فتح اللہ گولن اور کردستان ورکرز پارٹی سے روابط کا الزام لگا کر گرفتار کیا تھا جس کی وجہ سے انکرا اور واشنگٹن کے درمیان تناؤ پیدا ہوا تھا جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترک اسٹیل اور المینیم پر نئی ٹیرف عائد کر دیے تھے برازیل کے معروف شہر ریو دی جنیرو میں قائم ملک کے قدیم ترین سائنسی ادارے نیشنل میوزیم میں شدید آگ بڑھا گچی ہے میوزیم کبھی پرتگال کے شاہی خاندان کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا اور رواں سال کی ابتدا میں اس کی تعمیر کا دو سو سالہ جشن منایا گیا تھا یاد رہے میوزیم کے قدرتی تاریخ پندرہ ستمبر سے شروع ہونے والے کپ ٹورنامنٹ کے دوران کوہلی کو آرام کرانے کا فیصلہ کیا ہے کوہلی کی جگہ روہت شرما ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ شیکر دھون کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے اب خبروں کی تفصیل سنیے ہمارے ساتھی دوستین بلوچ سے ریڈیو زرمبش کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ضلع مستوں کے پہاڑی و میدانی علاقوں میں فوجی آپریشن چوتھے روز بھی جاری ہے جبکہ آپ روبدار اور دل بند کے علاقوں سے اٹھارہ افراد کو لاپتا کرنے کے ساتھ ساتھ فورسز نے گھروں کو نظر آتش کر کے عام لوگوں کے مال مویشی بھی لوٹ لیے ہیں آپریشن میں زمین فوج کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے اور فورسز کو گنشپ ہیلی کاپٹروں کی فضائی کمک بھی حاصل ہے جبکہ علاقے میں مواصلاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے بر وقت معلومات تک رسائی میں دشواری پیش آ رہی ہے یاد رہے کہ اس سے قبل بھی مذکورہ علاقوں میں تواتر کے ساتھ وسیع پیمانے کے متعدد آپریشن کیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں درجنوں لوگ ہلاک اور سینکڑوں لوگ لاپتہ کیے گئے ہیں ایک ایسے ہی آپریشن میں چند سال قبل فورسز نے مذکورہ علاقے میں خانہ بدوشوں کی ایک آبادی پر بمباری کرتے ہوئے تقریباً درجن سے زائد خانہ بدوشوں کو ہلاک کیا تھا ہفتے کے روز یکم ستمبر کو جرمنی کے شہر ہونافر اور دو ستمبر کو جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے یہ مظاہرے پاکستان کی جانب سے بلوچ خواتین اور بچوں کے اغوا اور گمشدگی کے خلاف کیے گئے بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں نے اجتماعی سزا کے طور پر بلوچستان کے کونے کونے میں بلوچ عام شہریوں خواتین اور بچوں کے اغوا میں تیزی لائی ہے احتجاجی مظاہرے میں شرکا اور مقامی لوگوں کو پاکستانی مظالم کے بارے میں آگاہی دی گئی اس کے علاوہ مظاہرین نے پمپلیک بھی تقسیم کیے مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر بلوچ شہدا اور لاپتہ افراد کی تصاویر اور نعرے درج تھے جنوبی کوریا میں بی این ایم کے صدر نصیر بلوچ کی قیادت میں لوگوں نے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان پر پاکستانی قبضے کے بعد سے مظالم جاری ہیں اور ان میں روز بروز تیزی آ رہی ہے دوسری طرف خود پاکستان سرکاری سطح پر مذہبی شدت پسندی پھیلانے میں مصروف ہے پاکستان کی اس پالیسی کی وجہ سے خطرے بری طرح متاثر ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیل کر عالمی امن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اگر دنیا نے پاکستان کے خلاف سخت اقدامات نہیں اٹھائے اور آزاد بلوچستان کے جد و جہد کی حمایت نہیں کی تو اس خطے میں امن ایک خواب ہوگا افغانستان میں امریکہ و اتحادیوں کا اربو ڈالر خرچ کرنے کے باوجود انہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے کیونکہ پاکستان مذہبی انتہا پسندوں کی پرورش اور آماجگاہ بن چکی ہے انہیں مکمل ریاستی سرپرستی حاصل ہے پریش کے سامنے جبری طور پر لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے قائم بھو کرتا کیمپ کو تین ہزار ایک سو تہتر دن مکمل ہو گئے ڈیرہ غازی خان سے اظہاری یکجہتی کے لیے آنے والے ایک وقت سے وائس فار مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما کدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ پرزندوں کی قتل و غارت گری اور قید و تشدد کی سامراجی روایت اگرچہ نئی نئی ہے تاہم اس بار یہ گھناؤنی روایت درندگی اور حیوانیت کی تمام حدیں پار کر چکی ہیں۔ پاکستانی قابل قوتیں نہ صرف بلوچستان کی سرزمین اور وسائل پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتی ہیں بلکہ بلوچ قوم کو بھی گہری نفرت اور عداوت کا بدترین مظاہرہ سیاسی کارکنوں طلبا نوجوانوں صحافیوں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں سمیت مختلف شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر عمر کے بلوچ فرزندوں کی اغوان گرفتاریوں اور گمشدگیوں کے بعد ان کی تشدد لاشوں کی ویرانوں سے برآمدگی انسانیت سوز المیوں کی صورت میں سامنے آ رہا ہے امریکی حکومت اور نئی پاکستانی حکومت کے تعلقات میں تلخیاں آنے کے بعد واشنگٹن کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے تو اسے افغانستان کے حوالے سے امریکی حکمت عملی پر عمل پیرا ہونا پڑے گا اس زمن میں پاکستان کو گزشتہ ہفتے واضح الفاظ میں پہلا پیغام پہنچا دیا گیا تھا جب امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے وزیراعظم عمران خان سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں موجود تمام دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاہم ابتدا میں پاکستانی حکومت نے اس گفتگو کے بارے میں امریکی موقف کو مسترد کر دیا تھا لیکن بعد میں اپنے موقف سے دستبرداری اختیار کر لی تھی اس حوالے سے دوسرا پیغام اس وقت دیا گیا جب رواں ہفتے کے آغاز میں امریکی سیکری، سیکریٹری دفاع جیمز میٹس نے واشنگٹن میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی سیکریٹری مائک پومپیو اور امریکی ملٹری چیف اسلام آباد جا کر پاکستان پر دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے زور دیں گے یاد رہے دو روز قبل پینٹاگون نے امریکہ کی افغان حکمتی عملی کی حمایت میں فیصلہ کن اقدامات نہ کرنے کا الزام لگا کر پاکستان کو فراہم کی جانے والی تیس کروڑ ڈالر امداد روکنے کا اعلان کیا تھا کی نشریات میں آپ سن رہے ہیں اتنا ہی کچھ یہ ریڈیوزرمبش اردو کی آزمائشی نشریات ہیں اللہ حافظ